اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا اسمان سے پان تو اس کے سبب میں زندہ کر دی میرے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نہیں تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہے